جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الحمد اللہ رب العلمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ والسلام و رسول رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقرت من اللّہ و ورسوله و صالحا الصالح نوتح الرحم الرتعین وعتدنہ رزقا رسقن کریمہ قرآن مجید کا بائیسواں پارہ اس آیا مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات ومع یکنت سے پہچانا جاتا ہے صورت الحضاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ مشہور آیت بھی وارد ہوئی ہے جس میں ارشاد ہے لقت قان فی رسول اللہ وسوۃ الحسنا اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک اسوۂ حسنہ ایک بہتنین نمونہ موجود ہے ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہیں لیکن جہاں مرد اور عورت میں اختلاف کا معاملہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے تو اسوا تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے اسوا نہیں بن سکتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی معاملہ فرمایا کہ آپ کو چار سے بھی زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت مرحت فرمائی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد دس تک جا پہنچی اس کا مقصد کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام تنہا انجام دیتے تھے کہ انسانوں کے لیے اسوت تھے مردوں کے لیے نمونہ تھے چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے غیر نبی کبھی بھی معصوم نہیں ہوتا لہذا ایک کام تو یہ کیا گیا کہ بجائے ایک کے دس ازواج کے ذریعے سے ایک جوائنٹ پیٹرن فراہم کیا گیا خواتین کے لیے اور دوسرا معاملہ یہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تطہیر کا اعلان کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی انیشیلی ابتدائی طور پر کوئی زیادہ وسعت نہیں تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کا سلسلہ کھولا تو بہت سا مال غنیمت بھی آیا مال فہ بھی آیا اور مسلمانوں کے ریسورسز میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے عام گھرانوں کے اندر بھی خاصی وسعت آ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کوئی لیوش زندگی انٹروڈیوس نہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو خیال ہوا کہ اب تو مسلمانوں کے عام گھرانوں کے اندر بھی خاصی وسعت ہے تو انہوں نے جوائنٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا جب ہمارا بھی کچھ وظیفہ جو ہے بڑھا دیا جائے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ کام کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اور کچھ اور آسانیاں بھی گھروں کے اندر آ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور اپنی بیویوں سے ایک مہینے کا بائی کیا اس کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر ہے اور اس کے اختتام پر حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا یہن نبی یو کل کا ان کن تن ترجنل دنیا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زباعش چاہیے فاتح لینا تو آؤ امت کنّہ کہ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان سے بھر دوں وہ اسرح کننا سراہن جمیلا اور پھر عمدہ طریقے سے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں ہاں وہ کن تنہر ہو ہاں اگر تمہاری آپشن اللہ اور اس کا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ودار اور آخرت کا گھر ہے تو یاد رکھو فعن اللہ عدل المحسناتی منکن اجر العظیمہ تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے احسان کی روش اختیار کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو براہ راست خطاب فرمایا گیا اور یہ منفرد معاملہ ہے خواتین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا پرانے مجید میں بالعموم انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے لیکن مردوں کو بالعموم براہ راست خطاب کیا جاتا ہے اگرچہ کبھی کبھی مردوں کے لیے بھی عام مسلمانوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں مردوں کو آپ یہ کہیں مسلمانوں کو آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو لیکن عام عورتوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو قرآن مجید میں براہ راست خطاب کا شرف عطا نہیں فرمایا گیا ماں سوائے ازواج متحرات کے قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو ایسے ملیں گے ایک یہ مقام جو سو اکیسویں اور بائیسویں بارے کے جنکشن پر ہے کہ جس میں ازواج متحرات کو باقاعدہ سیکنڈ پرسن میں حاضر کے سیغے میں مونس حاضر کے سگے میں خطاب فرمایا گیا ہے اور دوسرے صورۂ تحریم کی آیات میں ازواج مطحرات کو براہ راست حاضر کے سگے میں خطاب کا شرف بخشا گیا ہے تو خطاب براہ راست فرما یا نساء نبی اے نبی کی بیویو اور پھر ان پر واضح کیا گیا کہ تمہارا ایک خاص مقام ہے تم میں سے کوئی اگر برائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو سدا بھی دوہری ملے گی اور اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری کو اختیار کرے گی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے گی تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں دورہ ہوگا واضح کر دیا یا نسان نبی اے نبی کی بیویو ہو کا اللہ من عہد تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو یعنی تمہارا ایک اونچا مقام ہے تم نبی کی بیویاں ہو تم امت کی ماؤں کے مقام پر فائز ہو اور پھر یہیں پر ان پر واضح کر دیا گیا کہ دیکھو تمہارا فرض ہے کہ وہ فی بوتے نام تم ڈگنیٹی کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں قرار پکڑو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الولا اور جاہلیت کا سا بن سبن کر باہر نکلنا تمہارے شاعن شان نہیں ہے وہ عکمن اور نماز قائم کرو واتین اور زکات قائم کروین اللہ اور رسولہ اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو اپنا شعار بناؤ اے نبی کے اہل بیت اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے وہ تو تخیرہ اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے اسی آیا سے ماخوذ ازواج متحرات کا وہ ٹائٹل ہے ازواج متحرات پاک کی گئی ازواج اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے معصوم تھے اور وہ مردوں کے لیے اسوا تھے اب غیر نبی معصوم تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ازواج متحرات کو پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی سے اور ہر قسم کی آلائش سے اور ان کا سٹیٹس ایسا بنا دیا کہ وہ پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن سکے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے اس کے بعد ایک اور خوبصورت آیت وارد ہوئی ہے کہ ایک مسلمان خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ قرآن مجید میں عام طور پر مردوں کا ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو اس طرح یاد نہیں فرماتا جیسے اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے تو اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ان المسلمینہ ول مسلماتی ولمومنینا ولمومناتی ولقان تینہ ولقان طاطی و صادقینہ و صادقات و صابرینہ و صابراتی ولخواشینہ ولخاش آتی ولمتینہ ولمتاتی وسائمینہ ہوں ولحافظاتی و اللہ کثیرم و عاد اللہ مؤفرتم و عجراً عظیمہ یعنی مذکر اور مونس کے سیغے ساتھ ساتھ لائے گئے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اس طرح آخر تک یہ آیت چلی گئی قرآن مجید کا یہ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ جس میں ایک ردم پایا جاتا ہے مذکر اور معنس کا جس کی تلاوت کر کے بھی انسان کو بڑا حس نصیب ہوتا ہے پھر اسی میں وہ مشہور آیا مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے ماں کانا محمد العباحد مرجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلاک رسول اللہ ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں و خاطہ منبیین اور نبوت کی مہر ہیں سیل ہیں یعنی آپ پر نبوت آ کر ختم ہوئی ہے اسی صورت کو وہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور فرشتوں کے درود کا ذکر ہے آگے چل کر کہ اللہ و ملائکت یُوسلعنبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لیکن اس سے پہلے آیت نمبر تینتالیس میں اہل ایمان پر اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کا ذکر ہے حو اللہ یوسلی علیہم و تو ہوں وہی تو ہے جو اے مسلمانوں تم پر درود بھیجتا ہے تم پر عنایت کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درجک المن ظلمات نور تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے قرآن مجید کی وہ مشہور آئے مبارکہ جو اکثر سید النبی کے جلسوں کا موضوع بنتی ہے بھی اسی سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہے یا یوہن نبی انارسلنا کا شاہداً و مبشرن و ندیرن و داعین اللّہ بزنحی و سراجم منیرا اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہم نے آپ کو ایک گواہ ایک خبردار کرنے والا ایک خوشخبری دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کے طرف بلانے والا اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اسی سورائے مبارکہ میں ادواج متحرات کے ریفرنس سے وہ انسٹرکشن بھی آئی ہے اہل ایمان کو کہ جب بھی تمہیں اپنی ماؤں سے حالانکہ ایک طرف نبی اکی ازواج کو اسی سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ پروٹوکول بھی بتایا گیا کہ جب بھی تمہیں ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنی ہو کچھ سوال کرنا ہو تو فسالو ہننا میں ورائے حجابن تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کیا کرو ظالکم اطہر القلوب وکلوب یہ خود تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ کا زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا اور یہ اعلان بھی فرما دیا گیا کہ نب اے مسلمانوں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح ہرگز نہ کرنا گویا ان کا ایک سپیشل سٹیٹس متقرر ہو گیا کہ ان کی حیثیت ماؤں کی ہے لہذا ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے پھر اسی سرائے مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو یدنینہ علیہ من جلابی بننا تو اپنی بڑے بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال دیا کریں کا ادنہ این فلا رفنا تو یہ زیادہ قرین ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور انہیں ستایا نہ جائے اس کے بعد سورہ سبا آتی ہے سورہ سبا بھی اپنے اندر قرآن مجید کے بڑے خوبصورت مضامین لیے ہوئے ہے فرمایا وقال لذین کفرو یہ کافر کہتے ہیں لاتعطینہ سا قیامت ہم پر کبھی نہیں آئے گی کل بلاور اب بھی لاتعطیہ نہ عالم الغیب کہہ دو کہ غیب کے جاننے والے میرے رب کی قسم ہے قیامت تم پر ضرور آ کر رہے گی لا یازب و مسقال مثقال و اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے آسمانوں میں یا زمین میں اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب کے اندر ڈاکیومینٹڈ ہے محفوظ ہے پھر اس سرح مبارکہ میں حبت سلیمان کا حبت داؤود کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے فرمایا بلکہ دعینہ داود منا فضلہ کہ ہم نے داوود پر اپنی طرف سے بڑی عنایت فرمائی یا جبالو بالو اے پہاڑو او بھی ماہو تم تسبیح کیا کرو اس کے ساتھ اور اسی طرح ہم نے حکم دیا پرندوں کو اور ہم نے داوود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا یعنی ذرا بکتر کا لباس یہ ایجاد تھی حضرت داوود علیہ السلام کی اسی طرح حضرت سلیمان کے لیے ارشاد ہوا ولی سلیمان ریہا اور ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا سلیمان کے غدو و ہا شاہ رن و اور اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی مسافت کی ہوتی تھی یعنی وہ ہوا پر سوار ہو کر ایک مہینے کی مسافت کا سفر کرتے تھے صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت ہوا پر ہوا, پر ہوا کے دوش پر وہ ایک, ایک مہینے کی مسافت طے کیا کرتے تھے اور اسی طرح فرمایا ہم نے جنوں کو اس کے تابع فرمایا تھا اور وہ ان کے سامنے ان کے تابع ان کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے عمل کیا کرتے تھے سورہ صبا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ عظیم آیت بھی وارد ہوئی ہے وہ ہمار صلنا کا اللہ کافت اللہ سے بشیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے یعنی یہ کمپیریزن ہے باقی انبیاء کرام کے مقابلے میں کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام میں سے ان کی تمام تلازمت اور شان کے باوجود ان کی تفریق مقصود نہیں ہے ان کی ڈسکرمنیشن مقصود نہیں ہے لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ آپ سے آنے والے پہلے رسول کسی قوم کی طرف اور کسی متعین زمانے تک محدود رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی بہت وسعت فرمائی آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ کی رسالت صرف مکہ مکرمہ یا جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں تھی بلکہ پورے قر عرضی پر پورے گلوب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ رواں دوا ہے خا کوئی شخص مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں اس کا تعلق امریکہ سے ہو یا ایشیا سے وہ گورا ہو یا کالا ہو وہ انگریزی زبان بولتا ہو یا عربی زبان بولتا ہو یا لاتینی اور فرانسیسی بولتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں تو فرمایا وما صلی اللہ کا اللہ کافت اللہ سے ولاکن اکثر ناصلۂ عالمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ سبا کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی عطا فرمائی تھی یعنی قرآن مجید کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ڈیم کا کوئی نظام تھا جس سے آپاشی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اور طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کی کھیتیاں ان کے ہاں اگتی تھیں شادابی کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی ہر قسم کے میوے انہیں میسر تھے اور پھر آبادی کا یہ عالم تھا کہ دور دور تک مسلسل آبادی آبادی تھی درمیان میں کہیں ورانہ نہیں آتا تھا لیکن اس قوم نے ناشکری کا ثبوت دیا کہ جیسے آج کا کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ اس لائف میں کوئی فن نہیں ہے کوئی وینچر نہیں ہے اندھیرا ہو تو سفر کرنے میں مزہ آتا ہے یہ کیا روشنی ہی روشنی ہے آبادی جو ہے ایک آبادی ختم ہوتی ہے ساتھ ہی دوسری آبادی شروع ہوتی ہے تو مزہ نہیں آیا اس ناشکری کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک سیلاب بھیجا اور اس سیلاب نے اس سارے نظام کو تلپٹ کر دیا اور وہ ان میووں سے محروم ہو گئے ان سر و شاداب وادیوں سے معروم ہو گئے کھیتوں سے معروم ہو گئے جو پہلے وہ انجوائے کیے کرتے تھے تو یہ ان کی ناشکری کا نتیجہ تھا جس کے حوالے سے قرآن مجید نے انسانوں کو شکر گزاری کی طرف راغب فرمایا یہ سورہ سبا کے اندر ہی ایک بڑی خوبصورت آیت آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کُل انما آئز و ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کیا انتقوم کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ مسنا و فرادا دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے ہو کر سمت کرو پھر غور و فکر کرو ماں بے صاحب کم کہ کیا تمہارے یہ دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آصب زدہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے انہوں اللہ نذیر یقیناً یہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں لگم تمہیں بیندی عذاب شدید ایک شدید عذاب سے پہلے پہلے یعنی مبادہ تم اس بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ قیامت آ جائے تم پر یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی عذاب کی لپیٹ میں تمہیں ہلاک کر دے اس سے پہلے پہلے اللہ کے یہ رسول تمہیں خبردار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور پھر فرمایا گیا قل ماسالت اجرین فہو القم اگر میں تم سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ تمہیں مبارک ان نجر اللہ علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے وہ آلاک الشہن شہید اور وہ ہر جگہ موجود ہے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم صورت سور فاتر وارد ہوئی ہے الحمد ساری حمد اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والد آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا یعنی تخلیق کے یہ دو بڑے بڑے بڑے حصے ہیں سب سے پہلے اس کائنات میں کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا کیا یعنی وہ جو نتنگ سے سم کی کریشن ہے اسے کہتے ہیں افطار کریشن ایکس نہ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا فاطر بھی ہے اور خالق بھی ہے اور اس کے بعد پھر جو چینجز آئیں ایک سے دوسری چیز بنی دو دوسری سے تیسری بنی پھر دو جمع ہوئی تو پھر کوئی چوتھی بن گئی یہ جو ہے یہ تخلیق کا پروسس کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فاتر سماواتے والا ارد بھی ہے اور خالق و سماواتے والا ارد بھی ہے اس کائنات کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کائنات کی کے اندر تغیر و تبدل لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوا یا یو اناس اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بار بار یا یو اناس کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے بڑا ایک وارننگ کا انداز ہے یا یو ناس ان وعدہ اللہ حقن لوگو بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے فلاں تغرکم الحیات الدنیا اور دیکھو کہیں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے ولا یغرکم بلّہ غرور اور دیکھو کہیں تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے ان شیطان القم ادو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فتخ ہو پس تم اسے دشمن ہی سمجھو دشمن ہی ٹریٹ کرو بے شک شیطان کا گروہ تمہیں بلاتا ہے اے انسانوں کہ تم اصحاب جہنم میں شامل ہو جاؤ اسی سرائے مبارکہ میں وہ آیت بھی وارد ہوئی السود الکلیم الطیب ومل ورفا ہو کہ پاک کلمہ کلمہ طیبہ تو اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے ہاں اس پاک کلمہ کو اوپر چڑھانے کے لیے جو قوت درکار ہے یعنی ایمان پاک شے ہے اس کی منزل تو اللہ ہی ہے لیکن کسی انسان کے منہ پر اگر کلمہ ایمان آتا ہے تو پھر اس انسان کے اس کلمہ ایمان کو اللہ تک پہنچانے کے لیے عمل صالح کی قوت درکار ہے ولامل سال ہو اور امر سالے اس کو اٹھاتا ہے قرآن مجید کی ایک اور عظیم آیت جسے علامہ اقبال نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے بھی اسی سرہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہے یا تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ غنی حمید جبکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے انڈیپینڈنٹ ہے بے نیاز ہے یعنی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ان دونوں کا آپس میں جو کنٹراسٹ ہے اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہے کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور غیر اللہ اپنے وجود کے لیے اپنے وجود کے تسلسل کے لیے اپنی حیات کے لیے اپنی بقا کے لیے اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے یا سنتم اللہ و اللہ وغنی الحمید اسی سے علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی ماخوذ ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معشر عذر ہائے من پذیر ورح ابم راہ تو بینی ناگزیر ازن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بغیر اس کے بعد اسی پارے میں قرآن مجید کی ایک اور عظیم صورت سورج یاسین کا بھی آغاز ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے ان نقل المرسلین یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں الاثرات مستقیم ایک سیدھے راستے پر چلنے والے سورہ یاسین کے بقیہ حصوں پر گفتگو انشاءاللہ اگلے پارے کے ذمن میں ہوگی بارہ کل وزیم و نا فانی و ذکر الصدور